یہ مستی درج دل کی اشرف مینا عالم ہے ہمارے مرشد محبوب سیدنا سند اللہ محب محبوب گناہ مفشد نا مولانا عالم باللہ مجزد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشاد یہ مستی درج دل کی اشرف مینا عالم یہ مست در دل کی اشر سے آدم ہے یہ مستی در دل کی سے ہے محبت سہیادم ہے ہر گا مے محاش پے سہے پائے ہے یہ مستی کرتے دل کی اشر پے گی ہر ایک جانے محبت صحیح بار آپ گلشن دنیا میں مگر کیا مگر سب ہے چی ہے بہت گلشن کر سو پان حضرت نے تو فرمایا یہاں تو گلشن کا ذکر ہے گلشن تو بہت بڑی چیز ہے اللہ کے درتے دن کی اللہ کے راستے کا ایک کانٹا بھی اگر لگ جائے تو سارے عالم کے پھول اگر حضرت نے فرمایا اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں سارے عالم کے پھول تو اس کی اس کانٹے کی کہا پتا نہیں ہو سکتا اتنا عظیم شان راستہ ہے گلشن تو بہت بڑی چیز ہے بہت گلشن ہے دمیا میں مگر سب ہے ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چو ہے یہ گلشن ر دل کا بھلے گل آلم ہے یہ گل شندر دل کا بھلے گلائے عالم ہے یہ مسی دے دل کی شرف دینا ہری گا میں مہاب ہے بہت تو میرے تم یا ملک کیا کہوں دل بہت دونوں سے میرے تم میں لیکن کیا کہوں دل یہ تو پادل دے دل کا حاصل عالم ہے یہ تو پادل دے دل کا حاصل حصے عالم بہت تو ہوتے میرے تم یا میں لیکن کیا کہوں ہے دل بہت تو ہوتے میرے تم یا میں لیکن کیا کہوں دل یہ تو پا کر دل کا حاصل نام عالم ہے یہ تو پر دل کا حاصل نام عالم ہے یہ مستی در دل کی اش نین آدم ہر جا کے محتا جس دیکھ کو سی کے سر میں ہے کے سی جے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سو کے شیشے کا مگر سو دے جانا گرے سو دیا ہے مگر سو دے جانا گرے سو ہمر دس پہ ہم کا گھر میں رہتا ہے بس ایک ہم گامر دس پہ ہم کا گھر میں رہتا ہے سوا سکے ہمار ہے بسک ہم گام در جی ہم کا گرم رہتا ہے بسک ہم گا مدد دے ہٹ کا رہتا سوا اس کے ہم ہے سوا کے ہم درد دل کی یش رس مینا آگم ہے ہر ایک جا مے محبت شرف شاید ہے خوشی پر کی پرنا ہی محبت ہے خوشی بر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ کروائے بدنامی نہ کچھ کروائے عالم نہ کچھ پر وا بدنامی نہ کچھ پر وائے آدم ہے خوشی پرواں کی مرنا اور جینا ہی جین محافی پر رواں کی مرنا اور جینا محافظ ہے نہ کچھ پر وائے نہ کچھ پر عالم ہے سفر. نہ کچھ پر بدنامی نہ کچھ پر عالم ہے بند گی بس کی مرضی پر سے تارے نئے ہے بندگی بس ان کی مرضی پر سے تارے نئی مپ سو دے ہستی ہے منشا یہی دے ہستی ہے یہی منشا آدم ہے پند لگی بس کی بھئی پر تارے نار اے رو ہے بس کی پلی پر میں ف سو دستی ہے یہی منشا عدم ہے یہی مقصوستی ہے یہی منشا آدم ہماری بات سلم ہے میں ہے رکل ہماری بات سلم ہے میں ہے راش کے پلک خوطر وہی لمحہ جو میرا تو سلم ہے میر کے پلک سوتر بوری لمحا جو میرا میرے مولا ذکر کے مانے کیا ہے یاد ہو ذکر کی اصلی معنی کیا ہے یاد جب انسان اللہ سے نفلت کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں علم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ محکم ائی نما ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی گھومو اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری نہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ سے غفلت کرتا ہے اور گناہ کے موقع پر چوبتا نہیں خلاف شرح شہر چوکتا بھی نہیں اور اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی دیکھ دیکھ نہیں رہا آسینوں سے پیگے بھی لڑا رہا ہے ان سے جو ہے وہ باتیں بھی کر رہا ہے اور چبا چبا کے باتیں کر رہا ہے اور وہ بھی لچک لچک کے بات کر رہی ہے یہ اللہ کو بھول گیا تو یہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے ایسے موقع پہ وہ اس کی اس کے لمحات رشک فلک ہیں لیکن جو اللہ کو بھول گیا ہے وقت کہ یہاں نہ شہر ہے نہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ہے یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا مگر یہ ظالم اللہ کو بھول گیا کہ اللہ تو مجھے غربت دیکھ رہا ہے اور اللہ تو میری شہرک سے بھی قریب ہے اتنا ساتھ ہے کہ شہرک سے بھی قریب ہے لیکن یہ ظالم اللہ کو بھول گیا تو یہ اس کی خواب کیا رشک کے فلک ہوگی بلکہ یہ ننگے ننگے یزید ہے یہ ظالم شیطان ہے اور یہ اللہ کو بھول جاتا ہے یہ ہے ذاکر عالم ذاکر ذاکر مولا عالم لیکن رش کے فلک اس وقت اس کے لمحات اس کی زندگی اس کے وقت اس کی سانس رش کے فلک جب ہے جب ایسے موقع پر یہ اپنے دل کی خواہشات کو چکنا چور کر دیتا ہے اور اللہ کے قانون نہیں کھولتا تب ہے رش کے فلک ورنہ یہ ننگ یتیم ہے یہ شیتان شیطان ہے ذالب چپ چپ کے عصیموں سے بات کرتا ہے اور ظاہر میں جو ہے مکتہ چپتا ٹوپی سر پہ داڑی اور ٹخلے کھلے اور یہ بنا بیٹھا ہے بھائی عزیز لیکن ہے یہ ننگے عزیز رش کے فلک کب ہے جب اللہ کو یہ بھولتا نہیں ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے جب گناہ کا موقع آتا ہے تو جانتا ہے یاد رکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے مجھے آسمان سے ہماری خواب اسلم ہے میں ہے ہماری کے پلتا سن او ہی لم ہا جو میرا دا کے ملا لم ہے وہ ہی جو میرا یہ جی ناسی کر دل کی اشرف می نایادم ہے ہر گا مے محا کر شی سایا بہت گل دنیا میں مگر در ہے جو آئی ہے یہ گل چندر دے دل کام آئے عالم ہے یہ گل شمندر دے دل کا گلائے عالم بہت تو ہو گئے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل بہت تو میں لیکن کیا کہوں ہے دل یہ تو دل کا کر مایادم ہے یہ تو بات نے دل کام ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں سوتا کسی شہ مگر سود جانا حق سو بس ایک ہم گاندل اس میں ہف کا, مادر حق کا رہتا ہے بس ایک ہم گلے ہٹ کا کر رہتا سوا س کے ہم پر مردی نی وہ بدل اوشی پر مدین نہ کچھ نہ کچھ پروائے عالم ہے شارکوں کو یاد رہنا چاہیے یاد کر لینا چاہیے وہ بندگی اور زندگی کا ڈھنگ زندگی کا رنگھنگ کیا ہونا چاہیے کہ بس ہر وقت یہ خیال رہے ہر دم یہ استفظار رہے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو اور, اور فضلن من اللہ رضوانہ ہر وقت اس جزتجو میں رہے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ ہمارا مالک اس سے خوش ہوتا ہے خوشی برنا بر محبت ہے نہ کچھ پر وائے بدنامی نہ کچھ پروائے آلم ہے رو ہے بندگی بسوں کی بربی پر سے ہونا رو ہے بندگی کی مرضی پر ہستی ہے, ہے اللہ لیا خود. یہی مقصود ہستی ہے یہی منشائے عالم سارے عالم کو پیدا کرنے کا بھی ایک کہی انسان ہے ور انسان اللہ نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا اپنی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا اپنی محبت کے لیے انسان کو چنا اور سارے عالم کو انسان کے لیے چنانے بندی بس کی مرضی پر ہی بخ سو دے ہستی ہے شیر پڑتے تھے یاد آ گیا یہ آمال کی ہے پاداش بننا کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں کبھی کبھی اگر شیر کو دیکھو کہ ہل میں جتا ہوا تو یقیناً اس کی جو ہے کوئی بدکاری کوئی بدماشی جو ہے وہ اس کے یہ باعث بن گئی ہے ورنہ انسان کو تو اللہ تعالی نے کتنی عزت عطا فرمائی کتنی عزت یہ نورانی مخلوق سے بھی بابا اپنے اعمال کے کو آگے بڑھ سکتا ہے کیا فرشتے نورانی مخلوق ہر وقت عبادت کرنے والے پاک صاف بالکل اس سے بھی آگے یہ مٹی کا انسان اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن ہم نے خود ہی اپنے شرف کو مٹی میں ڈلا دیا ہم نے خود ہی جو ہے وہ ہم حل میں جٹے ہوئے ہیں یا مشائب اور مشکلوں اور حادثات لیں اور پریشانی اور بے چینی اور ناخوشی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر اپنے مقصد کو پہچان لیں اور اپنے شرف کو ہم پہچان لیں جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا چیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر مطلب ہم ایک ہستی مطلب کی دیتے ہیں کہ ہمارا شرف کیا ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں یہی جو ہے سینکڑوں اس کو جو حضرت نے فرمایا کہ جسے دیکھو اسی کے سر میں سودا کسی سیشے کو کوئی کسی چکر میں بھاگا جا رہا ہے کوئی کسی چکر میں بھاگا جا رہا ہے اپنے انجام سے بے خبر بھاگا جا رہا ہے سارے ساری چیزوں کی خبر ہے اور انجام کی خبر نہیں کہ انجام ہمارا جب ہوگا آن پت ہوگی اس کے بعد ایک جو جہان ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی بار بار کرتا ہوں میں جب جب اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھ کو عجیب ایک دل معلوم ہوتا ہے کہ دل کی صفائی ہو رہی ہے اور عجیب یہ عنوان ہے کچھ بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کتاب کا عنوان جو میں پڑھ رہا ہوں آج کل پردیش میں تذکرہ وطن اس کا پھر حضرت ترجمہ بھی کیا ہے ہمیں گھمایا دنیا کے پردیس میں دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ مجھے یہ عنوان میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار یہ عنوان میں دوہرا ہوں دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکر دنیا کے پردیش میں سوچیے ذرا دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تصویر سکھا پڑا چاہیے آخر کتنا بیوقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کے لیے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اللہ کو بھلائے بیٹھا ہے اور نیکیوں میں دیر کر رہا ہے ایک کام میں دیر کر رہا ہے کر لیں گے چلو ابھی آہستہ آہستہ کر لیں گے جبکہ حضرت نے فرمایا کہ نہ جانے بلا لے کیا کرے تو رہ جائے تب تین فری کی کم رجسٹر بند ہو گیا اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں کہ کاش ہم وقت کی قدر کر لیتے ارے نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے عدت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو گناہ جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے سب نے کہا بھائی ہر آدمی شاید اقل آدمی کہے گا گنا بری چیز ہے اور اگر وہ کہے گا اچھی چیز ہے تو اس کا مطلب تو سب کہیں گے کہ ہاں بھائی گناہ بہت بری چیز ہے پھر حضرت نے فرمایا بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے کہ دیر سے چھوڑنا چاہیے کہ جلد چھوڑ دینا چاہیے بس پھر گناہ کو جلد چھوڑ دو اور نیکی کو جلدی اختیار کر لو وقت بہت, بہت کم ہے لمحات بہت قیمتی ہیں بس جی جان سے اللہ پر فدا ہو جاؤ پھر موقع نہیں ملے گا پھر اس کے بعد سب رجسٹر ہوگا اس کے بعد بس وقت ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ فطا فرمائے بک کی طرح کی کہاں میرے ڈبا کہاں ہے تمہاری اچھا ہوں کہ گھر والے گے پردیس میں تسکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ سبحان سبحان سبحان واہ مشاہ واہ مت ہی پتی مسوج آج جناب یوسف ڈیسائی صاحب کے صاحبزادے کا نکاح تھا اس لیے ان کی درخواست پر آج بعد عشا کی مجلس جامع مسجد میں رکھی گئی بات نماز عشا حضاء نے مختصر سی نصیحت اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں حضرت کی فلاحی کیا ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ارشاد فرما فرمایا کہ دیکھو दोस्तों۔ مختصر سی نصیحت اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں کہ اللہ کی ناپرمانی چھوڑ دو بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا گدا اور بے بیوقوب ہوتا ہے اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو گناہ اچھی چیز نہیں ہے اور جب گناہ ہو جائے تو سجدے میں مالک کے سامنے سر رکھ دو اور رو رو کے اپنی تقریر بنا لو سان کا بس میں یہی کہتا ہوں کہ نیکی چاہے کم کرو وظیفہ زیادہ نہ پڑھو بس فرض واجب سنت موقع ادا کر لو وظیفے کی محنت کے بجائے بس یہی محنت کرو کہ گناہ نہ کرو کروان اکثر لوگوں کو ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے مبارک ہے نیکی کا کام ہے وظائف وظاہر کرنا بھی چاہیے اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے دل میں دل کی ظلمت دور ہوتی ہے انوارات پل میں آتے ہیں لیکن یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس لیے زور دیا ہے کہ اصلی چیز اس اصلی چیز کو ہم ذرا کم توجہ دیتے ہیں اور وظاہب کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس پہ حضرت فرما لیں گے اگرچہ وظیفہ نہ بھی کرو لیکن اصلی کام تو کرو یہ, یہ نہیں ہے کہ وظیفہ چھڑا رہے ہیں وظیفہ کرنے سے معاونت ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت بتانی مقصود ہے کہ گناہ کو چھوڑنا زیادہ اہم ہے بہ نسبت وظیفہ کرنے کی ناراض اللہ کو ناراض نہ کرنا حضرت نے فرمایا جیسے وظائف کرنا جو ہے گویا حلوہ کھانا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہو یا جوتوں سے بچنا ہے تو جوتے پڑنے سے بچنا زیادہ ضروری ہے کہ حلوہ کھانا زیادہ ضروری ہے یہ, یہ ہے مقصد ہی سمجھانے کا وظیفے کی محنت کے بجائے بس یہی محنت کرو کہ گناہ نہ کرو جیسے بار بار حضرت والا کے مضامین میں یہ بات ملتی ہے کہ گناہ کرنا پیشاب پہ سے بھی بدتر ہے بعض لوگ اس کم فہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے پیشاب اور پیخانے کی بات ہے جو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ گناہ اس سے بھی بری چیز جس طرح جتنی کراس پیشاب پیخانے سے ہوتی ہے گناہ سے اس سے بھی زیادہ کراہ ہونی چاہیے وہ تو ہم کو ہے نہیں مضامین پے اعتراض کرتے ہیں نگاہ خراب کرتے ہیں مضامین پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی اللہ کے نافرمانوں کی سزا دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب گناہ میں پکڑے جاتے ہیں تو جوتے پڑتے ہیں زندگی کتنے روز کی ہے ایک روز تو گناہ چھوڑو گے مرنے کے بعد کوئی مردہ گناہ کر سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی انعام نہیں ملے گا کیونکہ مر کے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے زندگی میں گناہ چھوڑ دو تو انعام ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائیں گے گناہ گار کی زندگی کس قدر بھیانک ہوتی ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا ہے تاریخ گناہ کا عالم انوار سے معمور ہے عبرار کا عالم دوستو گناہ چھوڑنے میں کچھ دن تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی مگر بعد میں ایسی خوشی ہوگی کہ بادشاہوں کو ایسی خوشی نصیب نہیں تر گناہ سے اللہ اپنی دوستی دے دیتا ہے متقی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ کا دوست بننا معمولی نعمت ہے گناہوں سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے تر کے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے تب کے معاشیت یعنی گناہ چھوڑنے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے حضرت نے اس کی دلیل قرآن پاک سے دی ان اولیاء المتقون حضرت نے فرمایا کہ طفاء کے اوپر اللہ نے ولایت کا وعدہ کیا ہے اپنی ولایت کا دوستی کا وضائد پہ نہیں کیا نوافل عمرے پہ نہیں کیا اور دیگر احکامات پہ نہیں کیا بلکہ طفوا کے اوپر اللہ نے اپنی دوستی کا وعدہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں سمندر میں جا کے کمر کے برابر پانی میں کھڑے ہو کر وظیفے پڑھنے نہیں بتاتا لمبے لمبے وظیفے بھی نہیں بتاتا ہوں بس یہی کہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں چاہے صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تھوڑا سا ذکر کر لو تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت کر لو اس سے محبت بڑھے گی اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی پیدا ہوگی اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو یہ سارے دین کی جڑ ہے صحبت سارے دین کی جڑ ہے اگر ٹی وی ہو جائے تو ڈاکٹر کے کہنے پر چالیس دن مری پہاڑی پر جانا آسان ہے بیوی بھی زیور بیچ کر بھیج دیتی ہے کہ نیا تمہاری جان سے ہماری جان ہے جاؤ علاج کراؤ ہندوستان میں پاکستان میں کہیں بھی لیکن یہ کینسر جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اس کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی یا اللہ والوں کے غلاموں کی خانقاہ میں چالیس دن رہ لو تو بغلے جھانکتے ہیں اللہ کے لیے چالیس دن نکالو اور کسی اللہ والے کے پاس جہاں مناسبت ہو جا کر رہو انشاءاللہ شاء تعالی فائدہ ہوگا اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خون واس خالقین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کتنے دن اللہ والوں کے ساتھ رہیں تفسیر روز معنی پیش کر رہا ہوں کہ خال تو مسئلہ اتنے دن تک ساتھ رہو کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ ان کے جیسا قوم ان کے جیسی گریا ازاری ان کی جیسی اشک باری اشک بار آنکھیں ان کا जाए। ہوا دل سب تم کو مل جائے میں حضرت مولانا شاہد صاحب پول پوری رحمت اللہ کی خدمت میں سترہ سال رہا مگر میں آپ کو اتنا نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ بھی سترہ سال رہیں بس دوستو چالیس دن نکالو جہاں مناسبت ہو وہاں رہو ہمت کرو گناہ کرنے کا ارادہ دل سے نکال دو لذت حرام اور حبیث کو دل سے نکال دو اپنے نفس سے کہہ دو کہ اے نفس کمینے تجھ کو خوش نہیں کروں گا اپنے اللہ کو خوش کروں گا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے یا نفس کا پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے جب مر جاؤ گے تو کیا کرو گے کیا مرنے کے بعد بھی گناہ کرو گے کوئی بولا گناہ کر سکتا ہے زندگی ہی میں گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ تقوا فرض عین ہے یہ مضمون اختیاری نہیں ہے یعنی اپنا دوست بنانا اللہ نے فرض عین کر دیا اشراف چارج عوابین نفل نے فرض نہیں لیکن متقی بننا ہر مسلمان پر فرض عین اور تقویٰ نام ہے گناہ چھوڑنے کا جسے اللہ تعالیٰ ملنا چاہتے ہیں جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کا خرب لکھا ہوتا ہے اس کو انہیں تمنا کی توفیق دیتے ہیں ناجائز تمنا مردی الہی کے خلاف جو تمنا ہیں ان کا خون کرنا اس کو آتا ہے اور جب تک نہ آئے تو سمجھو خدا کی رحمت سے دور ہے اور عذاب میں مبتلا ہے پوچھ لو اس سے جو خون تمنا نہیں کرتا اس کے دل پر ہر وقت عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو ملتے ہیں جو خون تمنا کرنا جانتا ہوں خون تمنا کرنا ہیجڑوں کا کام تھوڑی ہے اللہ کے راستے کا مردوں کا کام ہے اللہ کی مرضی پر چلنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ ہے مردوں کے کام اللہ کی مرضی پر جان دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور کونے تمنا پینا یہ ہے اللہ کا راستہ جن لوگوں نے اللہ کا راستہ صرف یہ سمجھا کہ بس نماز روزہ کر لو وظیفہ پڑھ لو لیکن گناہوں سے بچنے کا اور حرام آرزو کا خون کرنے کا اہتمام نہیں کیا وہ محروم رہے اس زمانے میں سب سے بڑا پون آرزو نگاہوں کی حفاظت کرنے میں ہے اسی میں لوگ چوری کرتے ہیں اس لیے سارے عالم میں افطر کی یہی صدا ہے مریض ہوں لیکن اسی غم کو لیے ہوئے در بدر پھرتا ہوں کہ یارو اگر اللہ کو پانا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کر لو اور دل کی حفاظت کر لو فضائی ماسیوں یعنی ایئر ہاسٹسوں سے بھی اپنی نظر بچاؤ کیوں کہ وہ اپنے کو اس قدر جازب نظر بناتی ہیں کہ بڑے بڑے متفق تقویٰ کو توڑ دیتی ہیں اللہ حفاظت نصیب فرمائے اس لیے جہاز پر چڑھو تو فضائی ماسیوں کو مت دیکھو بے ضرورت ان سے گفتگو بھی نہ کرو اللہ سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے حضرت نے ان نام رکھا ہے دیکھو واقعی ان کا کام کیا ہے لوگوں کو حالاتی بتاتی بھی ہے نامرموں کو اور نامرموں کو جا جا کر جو ہے وہ یہ سب کام صفائی ستھرائی یہ سب کرتی ہے کتنی دلت کا کام اس کے بعد حضرت مولانا ابوالحمید صاحب نے ڈیسائی صاحب کے بیٹے کا نکاح پڑھایا نکاح کے بعد حضرت والا نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ دونوں خاندانوں کو محبت سے رہنے کی توفیف عطا فرمائے اور اولاد اولاد صالح نیک عطا فرمائے بیٹا بھی عطا فرمائے بیٹی بھی عطا فرمائے میری طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو پھر فرمایا کہ چار باتیں میں کہتا ہوں چار عمل کر لینے سے انشاءاللہ شاء تعالی سب کے سب سو فیصد بلی اللہ ہو کے مرے گی صرف چار باتیں نمبر ایک ایک مٹھی ڈاڑی رکھ لیجیے تینوں طرف سے دلیل تو مانگنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی پیش کیے دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی ڈاڑی تھی تینوں طرف سے اپنے رسولوں کی شکل بنانے سے کیوں اعراض کرتے ہو کیوں یہودیوں کی شکل ہندوؤں کی شکل اور عیسائیوں کی شکل بناتے ہو اپنے رسول کی چکل بنانے میں کیا دقت ہے آخر رسول پاکی تو شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اگر گاڑی نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا گھومتی ہے نمبر دو ٹفنا کھلا رکھو ٹفنا چھپانا حرام ہے مردوں کے لیے کھلا رکھنا واجب ہے جب چل رہے ہوں جب پھڑے ہوں دونوں حالتوں میں تفنا کھلا رہنا چاہیے مردوں کا اور عورتوں کو تفنے چھپانا واجب अपना چھپانا حرام ہے نمبر تین آپ کی حفاظت کرو کسی کی بیٹی بہو دیکھنے سے مل نہیں جائے گی اس لیے اللہ کا آداب مول لینے سے کیا فائدہ حضرت حکیم علومتانوی رحمتہ اللہ علیہ ریل میں سفر فرما رہے تھے کہ ایک اسٹیشن پر سامنے دوسری ریل کا ڈبہ آ کر لگ گیا جس میں ایک نیا شادی شدہ پنجابی جوڑا تھا وہ حضرت کے ڈبے میں ایک بدنگاہی کا اور حضرت کے ڈبے میں ایک جو بار بار پنجابی عورت کو دیکھتا تھا اور اس پنجابی کو غصہ آ گیا پہلے پنجاب میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے اس نے زور سے چلا کر کہا اے وہ کبھی کبھی میرے میری بیوی کو کیوں دیکھتا ہے چارے ہزار مرتبہ دیکھ لے مگر پائے گا نہیں رات کو میرے ہی پاس سوئے گی تیرے پاس نہیں جائے گی حضرت حکیم المت نے فرمایا کہ واقعی بس نگاہی سب حمات کا گنا ہے کیونکہ ملنا نہ ملانا دل کو جلانا اللہ تعالیٰ نے آدمی کی فطرت پر حفاظت نظر کا حکم قرآن پاک میں نازر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو نگاہ کی حفاظت کرو کیونکہ کوئی شریف و تباہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے حفاظت نظر کا حکم عین ہماری فطرت کے مطابق ہے کہ جس طرح تم پسند نہیں کرتے دوسروں کی بہو بیٹی کو کیوں دیکھتے ہو یہ مرض اتنا شدید ہے کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے چاہتے ہیں خوب رویوں کو اصد چاہتے ہیں خوب روئیوں کو اصد آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے ایک چھوٹا سا آئینہ ساتھ رکھو اپنی شکل کو دیکھ لیا کرو کہ کیا ہماری شکل اس قابل ہے یہ لاندھی کام کریں چہرے سے باعزیب اور کام یزید کا نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت کریں دل میں بھی گندے خیالات نہ آنے چاہیے دل اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کوئی نافرمانی کی بات نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے اس کو محروم کر دیتے ہیں اب میں ایک دعا مانگتا ہوں ایک دم مریض ہوں اور دوسرے مسافر ہوں مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں نشکا شریف کی حدیث ہے لہذا میں حدیث شریف پر اعتماد کرتے ہوئے فرشتوں کی آمین کے بھروسے پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے گھر والوں کو آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو دوستوں کے گھر والوں کو سب کو اللہ والا بنا دیجئے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے اللہ میری آہ کو قبول فرما لے اور اللہ ہم سب کو تجلیات جذب کی لہروں میں سمیٹ دے جذ فرما لے ہم لوگوں کو بھی جتنے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ جز فرما کر اپنا بنا لے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو جز فرما کر مسلمانوں کے گھر والوں کو جلد فرما کر اپنا بنا لے اور سارے عالم کے کافروں کو مسلمان بنا کر اللہ تعالی ولی اللہ بنا دے اور ہم سب کو جنت میں ابھی داخلہ دے دے اور سوال ہے کہ دو کا پیٹ کیسے بھرے گا تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ دو سے پوچھیں گے کہ اے دو تیرا پیٹ بھرا تو وہ کہے گی نہیں تو اللہ تعالی اپنی تجلی خاص نازل کریں گے اللہ کی خاص تجربہ سے دو کا پیٹ بھر جائے گا ہم کو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کے لیے رحمت مانگیں ہم سب کے لیے رحمت مانگیں البتہ جو کافر دشمن ہیں اور مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کر لیا کرو اللہم عز بالکفاقا وآلت فی قلوبہم الرع اللہم شدد شملہم ومزدق جمعہم ودمر دیارہم وانزر علیہم بخ سکا وعدابک اور حضرت تانوی نے یہ دعا سکھائی اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمان اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمان اللہ تعالیٰ ہر خیر کی بھی اخترمان ہے ہر مسلمان مرد کے لئے جن مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی سب دوستوں کو ہم لوگوں کو گھر والوں کو سب کو متقی بنا دے متقی کے کیا معنی ہیں یعنی ہمیں ولی اللہ بنا دے ہم ہمیں اپنا دوست بناتے اللہ تعالیٰ دوست اللہ تعالیٰ کا دوست بن جانا معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ متقی بنا کر ولی اللہ بناتے اور گناہوں کی خبیص عادت کو ہم لوگوں سے جڑا دیں گناہوں سے ایسی نفرت دے دے جیسے پیشاب آخانے سے ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نفرت کرو گناہ ہم کو اللہ سے محروم کر دیتے ہیں اس لیے نفرت اور دشمنی جتنی بھی زیادہ ہو سکے گناہوں سے کرو ہر انسان میں دشمنی کا بھی مانتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ دشمن کو مار بگاؤ تو گناہ کی عادتوں کو مار بگاؤ ایک لمحہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ نا گزرے آتی دارین صحت جسمانی روحانی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور تعلق اردو کیسے ہو سکتے ایک چھوٹا سا مضبوط اور ہے زبردست ہے کتوں کے خادم ارشاد فرمائے کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو دیکھا کہ ایک انگریز کتے کو کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھائے ہوئے تھا جس طرح ہم معزز مہمانوں کو بٹھاتے ہیں اور ایک ٹافی لمبی سی پہلے اپنے منہ میں رکھی پھر کتے کو دی پھر اپنے منہ میں رکھی پھر اس کو دی کتوں کی برادری ہے جو خود کھاتے ہیں وہی ان کو کھلاتے ہیں یہ حضرت نے جو فرمایا بوجہ ان کے کھر کے فرمایا کہ کپور کی ایسی دلت ہے کہ سب سے بڑا گناہ کفور ہے اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں اس کفور کی وجہ سے کتوں کی برادری میں شامل ہو گئے کتوں کی برادری ہے جو خود کھاتے ہیں وہی ان کو کھلاتے ہیں بلکہ کتوں کو اپنی برادری سے زیادہ سمجھتے ہیں کتوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر مرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے کیونکہ کچھ یقین نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے عورت کیونکہ ان کے یہاں دولت مشترکہ ہے اس لیے اولاد بھی سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کون میرا باپ ہے اس لیے وہ بھی اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے انگلینڈ نے دیکھا کہ صبح کتوں کو ٹہلانے کے لیے پارک میں لے جاتے ہیں کتا جب رکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کا گوہ اٹھا کر پھینکتے ہیں اللہ کو چھوڑا تو کتوں کی خدمت نصیب ہوئی جو قوم انسانوں کے بجائے کتوں سے محبت رکھتی ہے وہ انسانوں کی خدمت نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ امن کی توفیق نصیب فرمائے اللہ جیسے یہ چار امان کی تعلیم فرمائی ہے اللہ ہم سب کو کی جان سے اس پر امن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خصوصاً نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اپنی گاڑیوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اے اللہ ٹپنے کھلے رکھنے کی توفیق نصیب فرما جب بھی چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں، کسی حالت میں اللّہ ہم کسی بھی کسی بھی وقت کسی بھی سانس آپ ہم کو اپنی ناراضگی اپنی نافروانی میں اے اللہ ملوث نہ پائے اللہ عالم ہماری مدد فرمائی نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے اے اللہ ہمارا دل غفلت زدہ دل ہے اے اللہ اس غفلت زدہ دل کو بدل دیجئے اور ہوشیار کر دیجئے اے اللہ چست و چالا کر دیجئے دین میں اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق اطا فرمائیے میں جلدی کی توحیقت فرمائیے اور گناہوں سے سب دوری بہت دوری مشرق و مغرب کی دوری عطا اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص مقرر بنا لے اے اللہ عزت کی دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرما لے صلی اللہ تعالیٰ محمد وسلم کیا ٹائم ہو رہا ہے تو, تو وہ, وہ بہت کم ہوتا ہے تو جیسے بڑی سی گلی لگا دیتا ہے تو پھر سب لوگ سے یہ ایک سوال پوچھتے کہ ابھی یہ گاڑی خراب ہے یا خراب نہیں سے لاتا ہے <laughs> پشاور سناتا ہے پشاور کے نتیجے چلو ہو گیا ایک کئی دوست कई दिनों बाद मुलाकात होती है तो वो होटल में खाना खाने जाते हैं और उनकी एक दूसरे से दोस्ती पर मैनेजर को बहुत रश आता है जब खाने का बिल का वक्त आता है तो दोनों सारे एक दूसरे पे सबकट ले जाते हैं कि भाई मैं दूंगा मैं दूंगा आखिर मैनेजर आता है कहता है कि आप लोग मिला के पैसे दे रहे कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं आखिर फैसला होता है कि होटल का चक्कर लगा جو سب سے پہلے چکر مکمل کر کے آئے گا وہی وہ پیسے دے گا مینیجر اور پانچوں دوست دوڑ لگاتے ہیں اور کے چکر لگا کے واپس آنے کے لیے مینیجر ان کا انتظار کرتا رہتا ہے اور آج تک انتظار ہی کرنا <laughs> ایک ڈاکٹر صاحب کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا آپریشن خود ہی کریں گے جب آپریشن ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے ان کا عملہ اور نیسے بھی جب وہ اپنی بیوی کو بے کرنے کے لیے دوا دیتے ہیں تو بیوی بے ہوش نہیں ہوتی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو گلورفارم دو گلوروفارم دیتے ہیں پر بیوی بے ہوش نہیں ہوتی پھر کچھ اور بھی دوا دیتے ہیں کہ شاید یہ بے ہوش ہو اگر بیوی سے کہتے تو بے ہوش کی ہوتی بیوی کہتے ہیں جب تک یہ نرس ہے تمہارے دار سے میں بےش نہیں ہوتی